تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں میں کا کون سا ذرّہ بنا اسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے میرے پاس لاؤ اس سے پہلی کوئی کتاب اور کچھ بچا کھچا علم اگر تم سچے ہو